بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے اپنی سروں کے بال منڈاتی آترشواتی بے خوف تو اس جانا جو تمہیں معلوم تو اس سے پہلے ایک نزد کا انی والی فتح رکھی